محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاة والمفاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكتهم يسلون على النبي جاء أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بابا ديمنند صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا سيدي يا عبيد الله صلاه وسلام عليك يا سيدي يا وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله و دی پاک دل دماغ زبانوں ہر طرح فرماوے صدقاء محبوب خدا صدہ وم بریندہ تقدسہ صدقہ کل میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ بزیر ہے مولا تعالی دی فریاد ہے سنفل شریف دا اتمام کی ہے ہے جنہ اپنی آپ سرکار روی صاحبہ سلحان اور نال مفتی عبداللہ صاحب علیہ سبحان اللہ دا بڑی دیر پہلا ہے۔ تو الحمد بیٹے دے بیٹے دے. اللہ والی اللہ دے سلامت رکھے اور دے ہون دے فرماوے انہوں نے فیصل ہو اہل سنت عام کیتا اور دی کی جگر تشریف فرمانے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور بلال امین تو دی تو فرماوے ایسے اولا مایا سلامت رکھے اور مزید تو مزید اگی دین مدین کے دی آلو سنت مسلک رضا مسل کے آلو سنت مسلک ایک کوئی ہے اور اسلام ایک کوئی شئے اللہ کی شئے نہیں ہے اللہ کی سمجھے جی اللہ کی سمجھے بہت بڑے بڑے فتنے دے شکار ہو جاؤ گے اللہ رب العالمین مزید انہوں دفاع کرنے دی خدمت کرنے دی توفیق نصیب فرماوے میں اپنے دل دن در انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہم ہاں. اور اپنے واسطے برکت بھی اس بات میں سمجھ لیا اور علماء ما بھی تشریف فرما نے اللہ عالمی سیرا سلامت رکھیے اور سارے سارا جوڑ کے آل سنت والا جماعت دے کے دی خدمت کرنے کی توفیق نصیف فرماویں۔ اور دفاع اہل سنت اور اپنے امام اہل سنت جنہوں نے پوری زندگی کے اہل سنت دی ترویج دے اندر خرچ فرمائی ہے اپ دی کُل زندگی دا کُل زندگی دا اگر خلاصہ کڈو تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے والہ نال اگے بیان کرنا ہے اپ دی عزت و عظمت دا دفاع ہے سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرماوے دنیا دے اندر انہاں دے راہ تے چلیے توفنا مسلمہ و الحقنا بالصالحین دنیا دے اندر غنہ درہا ہوئے جو ہی ایسا دنیا تو جائیے رب العالمین سانغنہ دلال بلا جو ہے دوستو محفظ شریف امام احل سنت رضی اللہ تعالیٰ آپ دے شخصیت دے تعارف دے حوال دنالینی خات پزیرے وقت میرے کل انتہائی مختصر ہے میں مختصر وقت دے اندر جناب رہنو کچھ نہ کچھ سمجھانا چانا مسوا کرو رب العالمین میری توفیق نصیب فرما کی توفیق نصیب فرما <vivo> <تصف> <tos> سمجھا سکا لی اللہ تعالی زبان نصیب فرما لا دماغ اگے بیان کرنے والی زبان نصیح فرما تو سیری گفتگو انتہائی تبجنا ہے سمجھنا لمبیا چوڑیاں تمیزاں بننے میرے کو وقت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اتنا وڈا ہے اتنا وڈا ہے اتنا وڈا ہے کی اون دی شخصیت اللہ حضرت علی رحمہ آپ دی شخصیت اللہ دی عزت قسم کر کے انا علی وجه البصیرت گال کر رہے ہیں لفظی رٹی ہوئی گل نہیں بلکہ کتب دے مطالے تو بعد اللہ حضرت علی رحمہ آپ سرکار نو تو بعد آپ دے فتاوی رضویہ شریف اور آپ دے حالات و احوال نو تو بعد آپ دے مکاتیب و ملفوظات نو تو بعد آپ دی علمی تحقیقات پوری طرح سمجھ سمجھن جو تے ہے ہی نہیں مگر آپ دی تحقیقات نو کچھ نہ تو بعد الا وجه البصیرت الا وجه گا پاگی ایک بات جین چکوج فرماؤ بندے بہت وڈے ہوں بہت وڈے ہوں بہت وڈے ہوں مگر انہوں کا وڈا پن کی شخصیت نو نمایاں کرنا لے اگو لوگ اتنی صلاحیت والے ہوں اتنی قد والے نہیں اتنی والے نہیں اتنی صلاحیت والے نہیں کہ, سمجھ کے کہ بندہ اچھے ہے, بندہ اچھے شاند ہے, تو لوگاں دے سامنے پیش کر سکن افسوس افسوس افسوس اللہ حضرت علیہ رحمان آپ سرکار اپنے زمانے دے بے مثال شخصیت ہونے کے باوجود ایک پرشانی ضرور لاحق ہے ایک علمیہ ضرور ہے کہ یہ بندہ اس زمانے دے اندر ہوا ہے یہ بندہ اس زمانے کے اندر ہوا ہے جس زمانے کے اندر ہر شے دی قدر سی جس زمانے دے اندر جutti دی قدر تھی جس زمانے کے اندر مال دی قدر تھی جس زمانے دے اندر, اندر کپڑے تے گٹی دی قدر تھی جس زمانے کے اندر مال دولت سرمایہ دنیا کی زیب وینت کی قدر ہے جس زمانے محمد جس زمانے ابو یوسف وس زمانے حافظ حضرت جس زمانے کثیر ورگے جس زمانے کے حافظ, حافظ جلال الدین سے یوتی ورگے علما اقابرین اس دنیا دے اندر موجود رہے نے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر کرو زمانے دے اندر امام اہل سنت وجاہ امام اہل سنت اگر وجوود با مسعود اور باजूद ہوندا پھر حالات کچھ اس طرح دے نہیں سنوں نے امام اہل سنت دا نام کسے اور رنگ دے نال لکھیا جانا سی تا کر کے عرب دے ایک عالم نے آپ دی تحقیقات نو آپ دی کتاباں نو آپ دے فتاویات نو کے بے ساختہ کیا کہ زمانہ امام اعظم ابو دا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ دال دا امام, امام ابو یوسف ہوں امام ابو یوسف دال امام محمد اور امام محمد دلال بیٹھن والا امام حل سنت امام احمد رضا فاضل پر نہیں میری بات میں. جنہی ہر قدر ہے اگر اس زمانے دن قدر نہیں ہے تو علم کی قدر ختم ہو چکی علم کی قدر ختم ہو جان کی وجہ دن جو آپ کی شخصیت در رخ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ عزمت شان جلالت علم مکار تو دی عظمت آ فرمائی ہے قسم خدا دی کر کہنا صحیح بات ہے علماء تشریف فرما نے اس کو بخوبی جانتے میرے نالو بتر جہا ہزار ہا گناہ بہتر جانتے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے دماغ تے انہاں دی گلاں نو انہاں دی گلاں سمجھنا اے دے تک وی پوری رسائی نہیں رکھدے او بندہ کڈا اونچا ہوئے گا اور کڈا کمال والا اور آپ دی شخصیت دے اتنے پہلو نے اتنے رخ نے اور دکھے شایدہ بھی ہے کہ جس رخ عوام دے سامنے پیش کرنا چاہینا سی آپ دی امت ضرورت کہ جس زمانے دے اندر جس دور دے اندر آپ پیدا ہوئے نے قسم خدا دی کر کے آنا یہ انہوں نے لوگوں کے جگہ رب العالمین زمانے دی ضرورت بلالمی کسی لوڑ نہیں زمانے دی ضرورت پیش نظر پیدا فرما ہے اگر دسیا اللہ رب العالمین دی عزت دی قسم ہے محمد مصطفی دی نبوت دی قسم ہے اگر امام اہل سنت کا تعارف اس رنگ نال کرایا جاندہ کہ کس جس زمانے دے اندر امام اہل سنت آپ دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے آپ سرکار دی ولادت ہوئی ہے آپ نے علمی جواہر دنیا لوڈے کیا ہاجت کیا میں کسمیاں پیاخنا کدے تیو بندیت کہ میں کسی تی ترقی کرنا نہیں چاہتا پگڑیاں اچھالن والے نہیں ہاں اتنا ضرور ہے اصل کابر دیا پگڑیاں کا دفاع ضرور کرنا لیا میرے لفظوں کو جناب نہیں سمجھو یا نہیں سمجھے میں دوبارہ آ تیزی تیزی شال تو کوئی نہ کوئی گل پلے ضرور پہ جائے گی میں گل یہ کرنا چاہتا سی کہ سونے اسا پگڑیاں اچھالن والے نہیں آپ سمجھو اصا پگڑیا اچھالن والے نہیں آ اپنے اکابر پگڑیاں دا دفاع ضرور کرنے اکابر دیا پگڑیاں دا دفاع ضرور کریں گے جی کوئی آخر امام اہل سنت کی پگڑی نو اچھالیا جائے گا پھر یاد رکھ لے وہ اپنے اکابر نو نہیں بچا سکتا اگر ہے کہ سارے دے خلاف کوئی زبان نہ کھولے خبردار کوئی امام سنت زبان نہ کھولے اوہ بندہ سی جنہیں دنیا کے دل دے در عشق دے نو پال کے عشق مستفا دے سمندر دریا موج سن فرما چھوڑ میں دوبارہ پھر لفظ بولنا دوبارہ فر میری بات سمجھ آئے گی بات سمجھ آئے گی اطمینان بیٹھو ایسا بن چکیا ہے میں جن کی وجہ گفتگو میں بات کوشش کرنا دوبارہ پھر گلو بات یہ ہے ٹھیک ہے میری بات نو سمجھو میں اتنا بات ضرور کرا کہ اساں اے بات زین چ رکھو اثا کسی دگڑیاں نہیں گے مگر یہ گل یاد رکھ لو سارے امام اہل سنت بارے زبان گئی. اگر کی گئی؟ اگر بکواس کی اعتراض ہوئے گا فر پیش کرا گے اگر امام سنت اعتراض ہوئے گا پھر تقویت الامان بھی پیش کرا گے اگر امام آنت اعتراض ہوئے گا اصا ارواہ سلاسا بھی پیش کرا گے اگر امام اہل سنت اعتراض ہوئے گا اصا پھر براہ خاطیہ بھی پیش کرا گے اور دسا گے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پگڑی نو اچھالن والے آدھا مو تے بیکھا نا جڑے شان رسالت دن در زبان کھولن والے سال وہ ساڑے اترات کر دینے تے ساڑے نالگلہ کر دینے قسم خدا دی کر کے آنا جس وقت فتنہ تنقیص رسالت دا فتنہ تنقیص رسالت دا توہین رسالت دا مستاخی اور بیعتبی دا پیدا ہوئے۔ قسم خدا دی کر کے آنا بہانہ رکھا گیا توحید کا توحید کے بہانے دے اندر قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دے پیاریاں نو برا بول لیا گیا اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دے علم نو جانوراں دے علم دے نارا لیا گیا توحید خالص دے بہانے دے اندر نبی علیہ السلام دے علم ایک پاس شیطان دے علم نو اضافی آکھا گیا ایسے حالات جس وقت بنے رب العالمین جلہ مجدہ القریم نے اینا حلاق دے اندر امام اہل سنت رو پیدا فرمایا یاد رکھ لو اس دھرتی دے اندر دو شخصیات ایج دیا ہوئی آنے جنا دی کول زندگی کول زندگی صرف اور صرف حضور دی دین دی خدمت واسطے سی ایک امام آزم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور دوسرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ صدق جامہ انہا اپنی کول زندگی نبی دی عزت دی دفاع واسطے اسلام دے دفاع واسطے اسلام دی خدمت واسطے دین دی خدمت واسطے صرف کر دیتی پر زبان سبانہ کھولن والے آنے سبانہ کھولیاں تان کرن والے آنے تان کیتے اعتراض کرن والے آنے اعتراض کیتے پر الحمدللہ اس طرح محافل دائن اعقاد کرنا ایک پچی روزہ محافل اور علماء دا شریک ہونا اس سواستے آئے اصلا دنیا نو دسنا چالنے آئے جلائے امام آزم ابو حنیفات اعتراض کرے گا جواب سنی پیش کرے گا یہ کوئی اعتراض امام اہل سنتے کرے گا جواب سنی پیش چھوڑے سونے میں تڈے سامنے کچھ نہ کچھ کتاباں سامنے رکھ کے بیٹھا کچھ نہ کچھ میں تڈے سامنے وہ بندہ کیا سی دیکھو میرے ورگا بہت چھوٹا جا بندہ بہت چھوٹا جا بندہ اس شخصیت دا تعارف نہیں کرا سکتا مگر کچھ کچھ پہلو امام حال سنت دے میں تو سامنے رکھا گا اور سنیاں نو دعوت فکر دے گا سنیوں او کدر رول دے پھر دے جے تُسا لونڈی ماں دے پتر نہیں دلائل دا میدان ہوئے گالا دا بتمیزی دا میدان ہوئے تی پھر غیر جت جائے گا جے اگر میدان ہوئے دلائل دا قسم خدا دی کر کے انا امام اہل سنت نے انبار لا چھوڑے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میں جری بات نو سمجھانا چاہنا بڑی توجہ اور بڑے دھیان دے نال اس نو سماعت فرماں دی کوشش کرو ادھر دیکھو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جس دور دے اندر جس زمانے دے اندر جنہ حالات دے اندر پیدا ہوں ان ان حالات دے اندر حالات اندر تھانوں پتہ ہے حکومت کیسی تھی حکومت ہاسی انگریز دی اس وقت کیا ہاسی حکومت دی سی حکومت انگریز دی سی انگریز مسلماناں نو جگہ جگہ تے آزمایا چُکیا سی مسلمانہ دا جائیدا لے چکیا سی مسلمانہ دے ایمان نو پرکھ چُکیا سی کہ سامنے سولییاں لٹکیاں ہویاں نے بھاویں توپاں دے سامنے لیا کے بم دے گولیاں دے اڑایا گیا بھاویں دلی دے اندر مسلمانہ دے کھول نوں دریا تے پانی وانگو بہا دتا گیا پر قسم خدا دی کر مسلمان مرنا تے گوارا کرتا سی مسلمان سوڑی چڑھنا گوارا کردہ سی مسلمان توپ سامنے کھڑا ہو کے اپنا جسم پورجے پورجے کرانا گوارا کرتا سی اور قسم خدا دی اپنا دین اپنا ایمان اپنی محبت مستفا اپنا تعلق رسول اپنا رب تے رسول اس نو چھوڑنا گوارا نہیں سی کردا ایسے حالات علامہ اقبال الرحمہ آپ سرکار نے دی جی ذہنیت نو بیان کیتا اگریز دی جی دماغ نو بیان کیتا انگریز کیا چاہتا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا علامہ اقبال علیہما اگریز کی جی گل نو اگریز دی جی سوچ نو اگریز کی جی فکر نام لوگ سامنے پیش کی تا کہ انگریز کیا چاندہ ہے آپ نے فرمایا انگریز چاندہ ہے وہ فا کا کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا وہ فا کا کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو انگریز نے جس وقت دیکھا توپہ تو نہیں سوریاں تو نہیں ڈر مرضی تکلیفہ دے لو اے نا دا تعلق اپنے رسول دے نال، اپنے نبی دے نال، اپنے ایمان دے نال، اپنے خدا دے نال. اتنا مضبوط ہے اے مرنا گوارہ کردہ ہے اے بھکھا رہنا گوارا کردہ ہے ہر دکھ سہنا گوارا کردا کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا روحے محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ زور ہے کہ سامنے توپ نو کے نہیں ڈر او کیڑا زور ہے سامنے سولی نو ویک کے نہیں ڈرتا انہی آخیا انہ دے سینے اندر روحے محمد روح محمد حاصل نہیں کر سکتے جنہیں دیر تک انہوں نے تاجی میں رسول ہے انہی دیر تک اصا تے غلبہ حاصل نہیں کر سکتے جن دیر تک دے دل در تعلق رسول ہے انہی دیر تک ایلبا دی حاصل نہیں کر سکتے دے. جنی دیر تک دے دل کا رشتہ دماغ کا رشتہ رشتہ نگاہ تک رشتہ ہند دے مسلمان امان دے دے غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا انتظار حکومتہ مستحکم نہیں ہو سکتا اللہ کی عزت کی قسم ہے انہوں نے جدو دیکھیا کہ مسلمان ان دے دل دے اندر نبی دی محبت ہے دوسرا اے موت پیار نہیں کردہ اے جہاد دے نال محبت رکھدا ہے اپنے نبی دوجان قربان کر چھوڑنا اپنے نبی دجان جان فدا کر چھوڑنا پروا نہیں کردہ کیوں نہ ہوے انہاں دل دے دی وچوں جذبہ جہاد ختم کر دیتا جائے انہاں دل دے دی وچوں تعلق رسول ختم کر دتا جائے انہاں دے دل دے وچوں محبت رسول نو ختم کر دتا جائے جذبہ جہاد ختم کرنے واسطے انہاں نے میرے ارزا غلام احمد قادیانی نو پیدا کی تھا اور دوسرے پاس ہے نبی دی محبت دا تعلق دل دماغ جو نکال نماز ایسے مولویاں پیدا کی تھا ایسے مولویاں نو سامنے کی تھا جنہاں نے ون سونیاں عبارات رکھ کے ساڑھے نبی علیہ السلام دیا بیدویاں کی تیا کستاخیاں کی تیا کسے جگہ تے لکھیا ہر چھوٹی مخلوق وڈی مخلوق اللہ دی شان دیا گئے چمار نالو بھی زیادہ ہے معاذ اللہ کیا کہ نالوی کے مٹی کے اندر مل گئے نے انہاں حالات دے اندر رب العالمین جل مجدہل کریم نے امام اہل سنت نو پیدا فرمایا امام اہل سنت نے اپنی تحقیقات دے نال اپنے علم دے نال اپنے عشق دے نال قسم خدا دی کر کے ایسا قلم چلایا فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خارو برکبار اعداد احداث سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے اپ نے فرمایا آیا میرے ہاتھ دے اندر ایک قلم نہیں ایک خنجر ہے جہرا میرے نبی دی بیعت بھی کرے گا میں قلم چلاو گا نہیں خنجر چلا چلاو گا نام ہستی تو مٹا کے رکھ دیا گا قسم خدا دی کر کے آنا اعلیٰ حضرت نے وہ تحقیقات پیش کی تیا دشمن آج بھی اگلیاں کٹتے رہن کے پر میرے امام اہل سنت ہوئی دی دی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے بولونا سب لو ادھر ویخلا سجنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی رب العالمین دو گل کریم نے آپ کی ذات نو بنایا سی آپ کی ذات نو سی آپ کی رات اللہ بلالمیشری مولا دی قسم کر کے آنا وا نبی محمد کے اندر فنا ہو چکی سی نبی محبت دے دے فلا ہو چکی میں دلیل پیش کرنا اور اس امام اہل سنت کاؤن سن دا تحقیقات تو کٹیج کے دلیل ہو گیا اگر ساڈے دامن دے اندر اگر سڈے دامن امامے سنت کا ہاتھ ہوں ادے رسوائیاں نہ دیا اگر سڈے ہاتھ د دامن حضرت مولانا نعیم مو الدین مراد آبادی دا ہوندہ کدی سانو ایج ذلتاں نہ اوندیو اگر ساڈے ہاتھ دے اندر دامن مولانا حسمت علی خان شاہ شیر بے شاہ اعلیٰ سنت دا ہوندا کدی سانو ایج جناب والا رسوائیاں نہ دیا اگر ساڈے ہاتھ دے اندر تامن مفتی عبد اللہ علیہ الرحمہ آپ ورگے علماء دا ہوندا کدی سانو دیاں ذلتاں نہ آندیاں اج تھا تھا تے اج تھا تھا تے سنی جو ذلیل ہو رہے ہیں اج تھا تھا سنی جو جن جنابے والا اندا سر نیواں پہ رہیا اے ایتھا تھا تھاں تے جنابے والا سنی دیو بندی ہوندے جا رہے سنی شیعہ ہوندے جا رہے سنی وہابی ہوندے جا رہے قسم خدا دی کر کے اناں جو ساڈے علماء نے ساڈے اسلاف نے ساڈے اقابرین نے تحقیقات نو پیش کیتا ہے آپ نے علم پیش کیتا اے دلائل پیش کیتے نے اوناں نو عوام دے سامنے پیش نہیں کیتا گیا اوناں دے سامنے شیر پڑے گئے نے اوناں دے سامنے جنابے والا چچیاں گلان کیتیاں گئیاں من گھڑت واقعات سنائے گئے ان عوام دا ذہنیں بن گئے انہا کل دلیل نہیں ہے قسم خدا دی کر کے انہاں ہم اگے جا کے بیان کرا گا سادے امام اہل سرنت رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کلو سوال ہویا آپ دے کلو سوال ہویا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نو حاجت روا مشکل کشا آخرات جائز ہے یا نہیں میرا امام اہل سنت صدقے جاواں آپ نے قلم اٹھایا ہے الامن والعلا کتاب لکھی ہے صدقے جاواں حیران ہو جاویں گا 60 قران دی ایتیں لکھیاں نے تراے 100 حدیثاں لکھیاں نے ثابت کر دتا ہے او سادے نبی مشکل گشاوے ہیں حاجت روا وے سنی آئے قسم خدا دی کر کے آنا اگر اج اہل سنت کول الامن بل اولا ہوندی مولانا ایک جنہیں گمراہ ہو سکتے تھا کہ جناب والا مسئلہ ایک ہے حاجت روا سادہ نبی مشکل کشا حاجت روا ہے یا نہیں جویں شیر پڑھے آجار یا سی اللہ حضرت فرمان دائے واہ کیا جود و کرم اے پتے ہاتھ تیرا واہ کیا چو کرم اے شہ پتے ہاتھ تیرا نہیں سلطاہی نہیں مانگنے والا تیرا صدقے جا صدقے جا دا خرال بولو سبحان اللہ ادھر ویخنا آدرت بریلوی رحمت اللہ کمال کر چڑیے واہبا ترا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ نے بالا ترا فرما دے ند دربار یہ دربار وہ جڑا منگل ماس دیا ہے نہیں نہیں میرے کو نہیں اے, اے نہیں سندا چولی پھیلانا یہ کم آدلیاں بھر دینا میرے محمد کا کم آد جاوا در ویخ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ترائے سو حدیثاً، کیوں ترائے سو حدیثاً، کیوں لکھیاً؟ مولانا میں پوری سند بیان کرنا وہاں. میرے امام سنت رضی اللہ تعالیٰ علم الحدیث پڑھیا شاہ آل رسول مار ہر وی دے کولو انہاں نے علم حدیث پڑھیا شاہ عبد العزیز محد سے دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے گول حدیس پڑیا شا بریما علامہ آب حضرت ابراہیم بن حسن شاہر رحمت اللہ تعالیٰ نے علم الحدیث پڑھیا حضرت احمد بن محمد الباری رحمت اللہ تعالیٰ نے علم الحدیس پڑھا حضرت تے احمد بن علی الشناوی علیہ الرحمہ دے کولوں انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت محمد ابن احمد الرملی دے کولوں انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ الاسلام زکریا انصاری دے کولوں انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ الاسلام حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر اسقلانی دے کولوں انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت حافظ زین الدین ইরাکی علیہ الرحمہ دے کولوں حافظ زین الدین ইরাکی علیہ الرحمہ آپ سرکار نے علم الحدیث پڑھیا شہاب الدین احمد بن ابی طالب الحجازی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت حسین بن مبارک السبعی علیہ الرحمہ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت عبداللہ بن عیسیٰ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت جناب والا عبدالرحمن بن محمد بن مظفر ادابودی علیہ الرحمہ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا نے علم الادیس پڑھیا محمد ابنس پڑھیا امام اسماعیل حدیث پڑا حضرت مکی بن ابراہیم علیہ الرحمان حضرت مکی بن ابراہیم علی الرحمان علم حدیث پڑیا حضرت یزید ابن ابی عبید انہوں نے علم الحدیث پڑھیا حدرت سالیمائی بنے نے علم الحدیث خود رسول اللہ پڑیا تو جو سجنا دریا بھلونا سبحان اللہ اے میں تیرے سامنے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ دی دی لکھا نے, دی اندر آپ نے ترائے سو اور سٹ قرآن دیا لیا واڈا وڈا ذہن رکھن والا ایڈا واغ رکھ, رکھ دماغ رکھن والا اور جنابے والا ایلائل رکھنے والا اگلی گل کر نبی دے پیار دے اندر کمیں مٹ گیا سی نبی دی محمد دے اندر کمیں فنا ہو گیا دی آپ سرکار دے کول مسئلہ پچھا گیا ہے میری گرنوں سمجھا دے آپ سرکار دے کول مسئلہ پچھا گیا ہے حضور اے زمین ہلدی ہے یا نہیں اے زمین ہلدی ہے یا نہیں میرے آلہ حضرت نے کلم اٹھایا ہے جس سمت چل دیے ہیں سک پٹھا دیئے ہے میرے اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کلم اٹھایا آپ نے کتاب لکھی الفاؤز المبین الفاؤز المبین کہ تو ایترال قرآن دی آیات نو لے کے ہوئے میرا امام دلیلنا قرآن دی آیات رال دی دیندہ ہے اگر جنابے والا حدیثہ نو لے کے ہوئے میرا امام حدیثہ نو لے کے دیندہ ہے رب العالمین نے اپنی نگاہ دنال انہنو کیا علم پھرا چھڑیاز تھی جو اقلی دلیلہ دیگا لائیے سینستانہ دیگا لائیے سینستانہ نے جدو بک بک کی تھی کہ زمین ہل دیئے میرے امام نے قلم اٹھایا فرمایا اگو اکل والے نے اگو یورپ نے سینستان نے اور نبیدہ غلام کلم اٹھا کے لکھدائے فرمایا میدان چاہو اگر گل قرآن دی کرو گے جواب کو گے اگر گل حدیث کی کرو گے جواب حدیث نال دیا گے اگر گل عقل دی کرو گے جواب عقل نال دیا گے آپ نے ایک دلیل نہیں دو ترائے چار پانچ چھ تی چالی پناہ سٹ ستر اسی نبے سو ایک سو دے چار یا پانچ دلیل اقل آپ نے فرمایا جلو تھو لگتا زمین ہل دی ہے زمین ہلدی ہے زمین ہل دی نہیں زمین رکی ہوئی ہے زمین کھلوتی ہوئی ہے مولا تالا فرما سکین فرما رکی ہوئی ہے ہل دی نہیں ہے آپ نے جدو ایک سو پانچ دلیل پیش کی چھلیا تیرا ایڈا وڈا امام ہے ایڈا ہلم والا امام ہے ایویں ترنا ایسے والا تکے کھانا پھرنا ہے ایویں پریشان ہو جانا ہے سنی کل دلیل گولی سنیا قل دلیلہ قولی سنیا قل دلیلہ قولی نانا یہ ترویخ میرے امام نے ایک سو ایک پانچ دلیلہ دیتیاں آپ نے پھر اگلی جی رگل کی تھی جن دنال کلے جا بارا جاندہ ہے جن دھو پتہ لگدہ ہے اے نبی دی پیار دے اندر کی میں مٹ گیا سی نبی دی محبت دے اندر کی میں فنا ہو گیا بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک سو پانچ دلیلہ دیتیاں آپ نے فرمایا یہ دلیلہ اقل والیا واسطے سن یہ دلیلہ عقل والے واسطے سن عشق والے واسطے ہولیل فرمایا یہ عقل والے واسطے سن عشق والے واسطے دلیل کہڑی ہے کلیا بہ کے, کے سوچیا جے میں گل کر لگا وا کلیا بہ کے سوچیا جے کسم خدا دی کر کے آنا وا اکھا بھی اترو آ جانے نے میرے ماں بے حنت نے فرمایا اے تے اکل نو دلیل آن دیتی نے عشق والے واسطے دلیل کہڑی ہے آپ نے فرمایا عشق والے واسطے دلیل کہ زمین ہلدی نہیں زمین کھلوتی ہوئی ہے زمین ساکن ہے دلیل کیا ہے امام اہل سنت نے فرمایا عشق والے آواز دلیل ہے مدینے کا تاجدار آرام پیا کرتا ہے وہ زمین دی جرت کی ضرورت کمی ہو سکتی ہے کہ ہلنا شروع کر دے نار تختی نارائ سال نائ نارا تختی اس کا محبت اس کو محبت اس کا محبت اس کو محبت توجہ ہے نا سجنا درا دا اخرل بولو اللہ وہ سونے آدر ویخ میں دوبارہ جناب والا چار اتنے یا پانچ دلیل پیش کیت ایک سو سے دلیل میرے مامام نے پیش کیت نے میرے امام نے ایک سو یا چار جا یا دلیل پیش کر کے فرمایا یہ اکلواد آواز تے صلح عشق والے آماز تے نہیں عشق والے آماز تے دلیل کے لیے اور سنے آجے عشق والے آماز تے دلیل کے لیے آپ نے فرمایا عشق والے آماز تے دلیل ہے آج جڑی زمین انوں پتائے کہ مدینہ دا تاجدار ارام پیا کردہ ہے وہ تھے تے ابو بکر سانی لینا وہ تھے عمر فاروق پر کے سانی لینا زمین حرکت کی میں کر سکتی ہے زمین حل کی میں سکتی ہے زمین دی جرت رہی ہے زمین ہل زمین حرکت دے نراویں قسم خدا دی کر کے اناواں saada اہل سنت و جماعت دا خیدہ میرا مدینے دا تاجدار جڑی جگہ تے آرام فرماے اے عرش مو اللہ نالو وی افضل اے جڑی جگہ تے میرا مدینے دا تاجدار آرام فرما رہیا اے دا اے جگہ عرش مو اللہ نالو وی اعلی اے اے عرش مو اللہ نالو وی افضل ہے مولانا میری گال سنے آ جے میں ایک پیار نال ادب دلیل اکلی پیش کر لگا وا کہ مدینے اقل سونے ایک ہوں رہائش گاہ رہائش گاہ ہوں ایک سیر گاہ ہوں وہ میرے نبی دا روزہ یہ رہائش گاہ ارش میرے مدینے دی سیر گاہ میرے مدینے دے تاجدار دی سیر گاہ تینوں پتا مقام سیرگاہ دا کا بہتا نہیں آتا رہائش گاہ کا بہتا آتا ہے سجن دروخت ہوں اگل گلاخیت میں توڑا جا رکھنا چاہنا میری دی گال بندہ جی گل کی جی اکلی دلیل کی گل آئیے میرے امام نے ایک مسلے دور ایک مسلے دے سو تو دلیل زیادہ پیش کیت نے ادھر ویخلا وہ جدو مسلا میرے نبی نوحاجت رواد مشکل کشاہ آکھر نکال لائیے میرے امام نے ترائے سو حدیثات پیش کی تھی آنے سٹھ قرآن دی آئیتاں پیش کی تھی آنے اگری ایک گل میں کر لگیا وہاں سونے ادھرہ توجہ نہ سنے آجے اے بندہ کیا سی اے بندہ کیا سی مولانا نئی مدیر مراد آبادی اور دوسرے ہو رولاما اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی آپرد کی گئی ہے لج پا جڑی خلاف لکھتے ہو بڑے بڑے سخت لفظ ہوتے بڑے بڑے, بڑے, بڑے جناب والا شدید لفظ ہوتے نے جدو تبا کل جاب جدو تتاباں پڑھتے نے تڈے پڑ پڑ خلاف زبان درا دیا کرتے نے خلاف زبان کھولتے ہیں ادبیاں کر دینے لہذا ایڈے سخت لفظ لکھے نہ کرو لہذا تصا ایڈے کورخت لفظ نہ لکھے کرو لہذا ایڈے شدید لفظ نہ لکھے کرو میرے امام دا جواب سنیا جے میرے امام نے رو کے فرمایا یارو مینو بھی پتا ہے اگر میں سخت لفظ لکھا گا تو کئی کتاباں نہیں پڑھنیاں میرے تو دور ہو ہو جانا ہے پر میں سخت لفظ تالخ نما وہ جڑے نبی دیاں بے ادبیاں کرن والے نے مستاخیاں کرن والے نے جدوں انہاں دے خلاف سخت لفظ لکھے ہون ان گے انہاں نے پڑھنے نے انہاں دی توجہ مدینے دے تاجدار والے پاسوں ہٹ جانی ہے میں احمد رضا بھلے ہو جانی ہے انہاں گالاں کڈنیاں نے تے مینوں کڈنیاں نے انہاں برا بولنا تے مینوں بولنا اونا غلط بولنا ہے تے میں نو بولنا ہے اوناں قرخت بولنا ہے تے میں نو بولنا ہے اوناں سوچنا ہے تے میرے خلاف سوچنا ہے فرمایا احمد رضا نو آدے خلاف کالا تے گوارا نہیں پر نبی دے خلاف اک جملہ وی گوارا نہیں ہے سونے یہ گل عشق تو بغیر نہیں ہو سکتی اے گل فنا ہون تو بغیر تشریف فرمانے میری تید فرمان گے کہ اے گل پیار تو بغیر نہیں ہو سکتی او سوچ دے سہی رب نے تین امام دتا ہے وہ کم کا ایمام دتا ہے اور سڈے گھر دے اندر ترجمہ کنزل ایمان شریف دا ہونا چاہی دا ہے ہائے افسوس میرا جی کردار ہے کہ ہر گھر فتحرز شریف ہونا چاہے فتح وزویا شریف اے کیا کتاب ہے کسم خدا دی خیر سارے بھی جان آدھے سارے دیاں کتاب لے آم میرے آلہ حضرت فتح و رضویا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ میرے امام اہل سنت نے جڑا اپنی کتاب دے آغاز دے اندر خطبہ لکھیا ہے سونے ہے درویش میرے امام اہل سنت نے درویش اپنی کتاب دے آغاز دے جڑا خطبہ لکھا ہے خطبے دے اندر تہن پتہ ہے اللہ دی تعریف ہوتی ہے نبی پاک دی نات تے تعریف ہوتی ہے تعریف خدا دی کیتی ہے تعریف محمد مصطفیٰ دی کیتی ہے کتابہ اسی اسی کتابہ نہ ذکر کیتا ہے نہوں نہ ذکر کیتے نے ترائے فقہ فقہ اور ارسول فقہ دیا استلاحات پیش کیتیا نے آنکھ ہوتے تانوں سنا چھٹنا وزرز آخران بولو سبحان اللہ امام اہل سنت نے فرمایا الحمد للہ فکل الاکبر بل جامع ال فیض المبسوط الدرر ہدایا منہ الدایال نہایا بھی ہم دل وکایا و نکایا ترایا بین النایا وحسن اس بسلاتو سلام امامظم نر رسول الکرام مالکی بصحافی احماد القرام ذکول حسن تب کو فل محمد تو نیل ابو یوسف بل الاصل محیط بکل فضل بسیط بسیط البحر الزخار وطر المختار وخزائن الاسرار ال اسرار و المختار البسار برت المختار فتحل قدیر متو کلکل فیل منیل بنی تو بمراکل فلاح و داد الفتا ہے وہ عید الاصلا ہے وہ نور الز المزمرات وہ حل مشکلات المنتقى و جنابی ال مبتغ و جنابی المبتگا و تنویر البصر باج و ظواہر الجواہر البتا المنزا حوبن انل اشباہر مغن سائلینساک القدی کل سیل مین سیل الکافی البافی الشافی المصفی المصطفی المصطفی المجبا المنتقا ادات نوازل مسائل بلاسط الوائل بحز بہی مسباہل ہدا ناسیما شاہ خین من الریا پل حقیقات پل خاتا نین المین کلین بالا ملاتی واتی امت ہی خصوص انوار اللہ میں آتا بب نہ بب نہ کرم الغم سقیرت اللہ و تخت الفا و جامع الفسول فصول الحقائب شرمحذی زیر پکول زین بکل زین و علین و بےم والا ہوں یا ار ہمراہ آمین آمین بل الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر نعرہ نار نعرہ نارائ نعرہ نار مسل کے ہاتھ کہ او میں داویں نال اخراواں میں داویں نال اخراواں خیرو او میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپ دے اوتے زبان درا دیاں کرن والو نیٹ تے بکواسا کرن والو کہ امام اہل سنت جاہل سی وہ اجدہ دا خطبہ تے لے کے آو اج دا خطبہ تے لے کے آو پھر سانو اخرا پیندا ملک کے کی شاہی تم کو رضا مسلم کے سخل کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکھے پیٹھا دیے اور میرے نام رل کے پالو جنہ دان دل پیاس دے ذرا رل کے پالو کس سم چل دیے ہیں جس سمت چل دیے ہیں سکے پیٹھا دیے ہیں رل کے پڑھ لو جس سمت چل دیے ہیں سکے پیٹھا دیے ہیں ایک ہوا گل سنا ایماندار ہو جائے گا گراقل بولے نا اللہ چل کے جاواں ادھر دیکھنا قسم خدا دی کر کے اناواں میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال دا جدوں بیلا قریب آیا آپ دے وصال دا جدوں بیلا قریب آیا مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا امجد علی آدمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ علی نے بہار الشریعہ شریف لکھی ہے بہار الشریعہ شریف جنہاں نے لکھی ہے ادھر دیکھنا مولانا امجد علی آدمی اے او بندہ جنہیں پن مارا فتوا شامی کا مطالعہ کیتا ہے پنج مارا فتالا فتوا آلمگیری کا مطالعہ فرمایا ہے پتا نہیں ہے یہ کتاب کنیا وڈیا جانتے ہیں ٹی وی بہ کے گپا مارن والے ہو سنن کا دفاع نہیں کر سکتے او بے خیرت کتا غیرت کتا ہو بچا سکتا اگر مول بھی بے حیا بن جائے بے غیرت بن جائے وہ کدے مذہب نہیں بچا سکتا اگر مذہب بچانا ہے حیرت والا امام اہل سنت بچا ہے اگر مذہب بچانا ہے حیرت والا مفتی عبد اللہ علیہ رحما ورگا بچا ہے وحد اولا شریف مولا دی قسم کر کے آنا وہاں اے درویخ نام ہے فتح وارز شریف اے درویخ حجرہ خطبہ پڑھے آئے ان دی اندر اللہ دی حمد بھی ہے نبی دی نات بھی ہے میں اپنے سیرت رکھ کے آنا اے قصور دی اندر اسلام پھیلان والا بابا بلے شاہ ہے اسلام بچان والا میرا مفتی عبداللہ علی رحمہ ہے بابا بلے شاہلان والا بابا بلے شاہ ہے تعلیمات اسلام نو آم کرا تالی مات اسلام دا دفاع کرنے والا اور امام سنت افکار دا دفاع والا مفتی عبداللہ ہے خدا کے کرنے دے کر کے آنا وا ادھر ویخنا جدو اثا ایج دن یاد کرنے ہاں بڑا رونے ہاں ایج دے دنیا کے اندر نہیں رہ گئے تا کر کے تھان تھان سے آ لو سنت نو جنابے والا سلت ویخنی پی رہی کا تا کر کے اہل سنت جنابے والا تھا تھا تے لگ دیا نے اگر امام اہل سنت ورگا دفاع کرنے والا ہوئے کسے وہابی نو سر چکن دی گجائش نہیں ہوندی اگر دفاع کرنے والا مفتی عبداللہ علیہ رحمہ ورگا ہوے صاحب الحدیث حضور ورگا ہوے پھر کوئی وہابی چکر سر چکن جوگا نہیں ہوندا پھر کوئی دیوبندی سر چکر والا نہیں ہوندا یہ ویکھنا امام اہل سنت دی گل سنان لگیا ودرے ذوخرل بولونا سبحان اللہ No, no, no. امام سنت رضی اللہ تالا لو سدکے جاوا اصا مفتی عبداللہ اللہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نو اس واستے یاد کرنے پیار کرنے بہ کے پیار کرنے والا جی اکرم رضوی ورگا سا الرحمہ شہید ورگا سی وہ میں تیرو حیرت کیوں نہیں آتی وہ تیرے شیر سلا تو سلام پڑدیاں سینے گولہ کھا کے مر جا تین شک شہید شیروی شہیدی ملک امتاز حسین شک کدو نکلے گا وہ سونیا قسم خدا دی اکرم رضوی شہید تے گولیاں کھا کے درویخ کاجی ملک امتاز حسین قادری گلے اندر فانسی کا فنا پا کے وہ تینوں مینو سمجھا گیا ہے وہ مر جایا جے پر نبی دارا نہ چڑیا توجو نا سجنا دریا اور سبحان اللہ یہ تر ویخنا سونے گلیا جائے رضوی بابا رحما اپنے سینے کامتاب حسین اپنے گلے پانسی کا گیا ہے وہ پھر بھی تقیدے درد شک نو پیا پھرنا میں مفتی عبد اللہ آئی رحما آپ کا ذکر اس واسطے ضروری سمجھنا وا جل اکرم رجوی آئی ہے رما دفا یہ درویخ مسلک دے جی رضوی نے کیتا ہے تو بچاؤ مفتی عبداللہ نے کیتا ہے مفتی آپ بھی سنیا نے عجیب معاملہ کیتا ہے کیس لڑنے کو مفتی صاحب کبلا بھی, بھی تشریف فرمان ہے سارے آسی کبلا یہ بھی تشریف فرمان ہے اور جدو رجوی صاحب دے کیس گل آئیے کوئی میدان چ نہیں آیا وہ ساڈا شیر بابا ابد اللہ شاہخ ہدیس میدان چیا وہ سنیا اپنی تاریخ نو ڈول گیا ہے تیرو نیٹ فرصت نہیں ہے وہ تیرو فلموں ترست نہیں ہے وہ تیرو گانیاں فرصت نہیں ہے وہ تیرو ننگیاں تو فرصت نہیں ہے وہ تیرا امام حلے سنت ترجمہ کنجوی مار لکھ گیا ہے تیر پڑھن کی فرصت نہیں ہے تیرا امام ہدایت بخش کے اندر عشقے کو پڑھن کی فرصت نہیں ہے وہ تیر امام حال سنت فتح وارج شریف کے اندر کتنا عظیم خطبہ لکھ گیا ہے تیرے کول پڑھن کی فرصت نہیں ہے <ficouaime> پینتی کتاباں کنیا نے ہزار لال بھی زیادہ نے حالے تک دنیا نو سمجھ نہیں آئی وہ جی محمد دی سمجھ نہیں آئندی محمد کے غلام ہوندے نے دنیا نو بھی سمجھ نہیں آ سکتی سونے در ویخ تا کر کے آخنے یاریاں لانیاں نےج کے بزرگوں کے نام ساڑھا پیر بہو بولیا سناو فرمایا نال سنگی کو سگ نہی کل ناجنا لائیے ہوں کھاوا بچے او کدے ہنس نہ ہو ہوا پاوے موتی جو دی چگائیے ہو تم کبھی ترپوز نہ ہو ور پھاویں توڑ how ha ha ha ha نا ہے دردہ اخرال <سؤال> بولونا سبحان وہ سجنا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ آپ کی گل کر لگیا تھا سد کیا جاؤ سال کا جی جی ایک مسئلہ آیا گیا, گیا درویش تیرا امام کہا ہے تیرا امام کہا ہے جنابے والا انڈیا کے کالم ہے جنہ نے کتاب کٹھے کی نے امام سنن کے بارے اور کتاب نہ نام رکھیا ہے جہاں امام احمد رضا کبلا صاحب جانتے دے اندر امام دارے بی دے اندر امام دارے پیش پیتا ہے اخیر آخنا پیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں لکھیا امام دی شان تلو بھی اگ وڈا اماموئے گزر جو بولو نا ادھر جی آیا, جی آیا مولانا امجد الی آدمی آرما نے مینو ایک مسلا اڑ گیا مینو ایک مسئلہ اڑ گیا میں مولا نا مستفا رضا خان آزرت بیٹے ورد کیتی ہے اللہ حضرت بیٹن ورد کیتی ہے لجبالا میں آلہ حضرت دنال ملاقات کرنی ہے آلہ حضرت دنال ملاقات کرنی ہے آلہ حضرت دنال ملاقات کرنی ہے کتا عجیب سنگہ میں کتا عجیب خسن اتفاق ہے آلہ حضرت بیٹا مصطفی رضا خان ادھر مفتی عبداللہ ابد اللہ صاحبزادہ سڈے کو تشریف فرمان اتر ویکھنا سجنا توجہ توجہ سلکے جاواں مولانا مصطفی رضا خان علیہ الرحمہ اپ نو مولانا امجد علی عظمی اپ نے عرض کیتی اللہ ج بالا اعلی حضرت نال ملاقات کرنی ہے میں مسئلے بارے حوالہ پوچھنا ہے ذرا میری ملاقات کرا و جدو اپ کی ملاقات کرائی گئی ہے مولانا امجد علی عظمی اپ نے مسئلہ پوچھیا اے میرا امام سکے بٹھا دین والا اپ نے فرمایا اے مسئلہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ فلانی حضرت نے رو کے ایک گل کی تھی اے فرمایا امجد اے اج سویرے سو روپے میرے کو آئی سی پر مینو اپنی دا م اپنی دھی کا نا یاد نہیں آیا میری نیا جسم جسم نکل گئی نکلدی پی ہے فرمایا ہر شہل گئی ہے پر ربزت کی کسم ہے نبی عزت شان در چنیا گلا دلی سن اور نبی دے دشمنہ دے خلاف نبی دی عزت کے دفاع چنیا بھی دلیل سن احمد رضانو رزان داد تول گئی ہے پر نبی دی شان دی ایک دلیل بھی نہیں بھول نا خنال بولو نا سبحان اللہ خنال میں ایک ہور گل میں پھر اصل گل اصل کہ اللہ حضرت علی الرحمہ آپ سرکار تہمت لائی کافر کا کافر کافر کافر میں اس اعتراض دا جواب دینا ہے ذرا دوکھی بات بولو نا سبحان اللہ تگڑے ہو کے بویا جی اب اللہ حضرت علی سرکار کاف ہے آپ نے فلانے مولوی کاف رکھا ادا وی کاف رکھا ایڈا وا مولوی کتاباں لکھا آپ نے بھی کاف رکھا وہ سد کے جا میں تنو دساگا احمد رضا نے آدی ذات کا گسا نے او میرے نبی دی عزت دی، حیرت کی دی، Yeah, yeah, yeah. اوہ میں دسنا ماہ میں دسنا ماہ ادھر ویخنا پیدے ایک کل سنا لوا میں نے اشارہ ہویا ہے کل سنے گا قسم خدا دی کر کے آنا ایمان تعدہ ہو جائے گا اللہ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ صدق جاوان آپ سرکار عمرہ شریف کر نماز حج شریف کر نماز دے گئے وہ ساڑا امام تے او امام ہے وہ سنیاں تو اپنے آپ لولا لگنا کیوں سمجھنا ہے تو اے کیوں سمجھنا ہے کہ تیرے کو تلیل کوئی نہیں کوئی نہیں وہ تیر حدیث کوئی نہیں وہ جدو میرے نبی قلمیا اگلے کل پرسو تک کتاب چاہی چاہیے فرمایا کل پرسو نہیں احمد رضا آج ہی لکھ کے دے, دے گا آپ بخار سی فرمایا منو بخار دی پرواہ نہیں ہے آپ نے گنٹیا گھنٹیا اندر ادیا ادلا دل مکی جلمادت لگے بیچا کتاب لکھ کے بہبیاں دنیا کے منہ چھوڑے دوبارہ پھر گل سنیا دوبارہ پھر گل ادھر ویخنا دوبارہ میرا تجیو کردار دل آخر ہے مسلمان کے دے نو گانے یاد نہیں ہونے چاہیے انہوں فلم سٹوریاں یاد نہیں ہونی چاہیے انہوں نبی سیرت یاد ہونی چاہیے کل کل پوچھے کہ نبی کوئی اختیار ہے نا یا نہیں یہ آخل واسا قرآن بھی پڑھنے ہاں نبی کا فرمان بھی پڑھنے ہاں وہ پالا نو نبی اختیار سے قرآن بھی یاد ہونا چاہیے نبی کا فرمان بھی یاد ہونا چاہیے آئے ادھر امام اہل سنت روزی نے دے اندر. موٹی کتاب لکھی ہے جتنا جواب ہال تک مولوی کون سک سونے آگے چلنا وا میں سفر کافی کرنا ادھر سونے سن آلہ حضرت بریلوی رحم آپ سرکار مدینے شریف کے اندر گئے آپ زمانے اندر آپ دے زمانے کے اندر وہ نبی دروے دے, دے سامنے دو درخت ہوتے سن دو درخت نجدیاں نے پٹ دے ہے پر مندر شرک نظر نہیں آیا انہوں سیلویا اندر بے غیرتی نظر نہیں آئی پر نبی دروے سے شرک نظر آیا ہے میں انہوں ان نبی نال وہ دشمنیاں چنگیاں نہیں ابو جان بھی بڑا بولنا سی مٹ گیا ہے میرے نبی عزت کا بجنا ہے میرے نبی نعرہ غلام نعرہ رسال ہاں شاید پرشان نہ ہو پرچاننا نہ ہو جی تو میدان لگے گا سارے سنیں جی جی. توجہ ہے کہ کہ نے درخت سن نبی دے دریا دے سامنے سن ہن اغلیہ نے پٹ دے آخر نے کہ جنابے والا سرک پہ شرک سرک پہ ہے میں کو پوچھنا وا چلے وہ چلے مندر بنا شرک نہیں ہو جی سیلوے بنا شرک نہیں چاہو سیلوا مبارک ہوبی روا مبارک ہو سنو میں ببا کی تحال او مندر بنانا گنا محسوس نہ ہوئے وہ سیل میں بنن تو گنا محسوس نہ ہو جی تہن گنا محسوس ہوتا تو ہوں پر یاد رکھ لو سما مندر والے کون ہوں بس ہونا کبر پٹن والے پچھو ہوں کون آتے نے بولو پچھو آدھے نے بولو کون آ جنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی والدہ محترمہ دی تے بلڈوزر چلائے نے اوہے زمانے دے بڑے پچو سنو اوہے نبی دی والدہ محترمہ دی قبرتے بلڈوزر چلائے نے میں آخنا وہاں زمانے دا پچو ہے گا کہاں سا ایمان ہے جن نال میرے نبی کی نسبت ہو گئی ہے وہ ماں پاک ہے باپ بھی پاک ہے ماں ایمان والی ہے باپ بھی ایمان والا ہے مہنو خر لگیا آخدا احمد رضا آخر میں نبی کے دربار دا کتا ہاں وہ احمد رضا کہ میں نبی کے دربار دا کتا ہاں پلیت ہوں پلیت نہیں دے دس کتا پلیت ہاں پلیت میں شیر پلیت کے پا کے او وہ بھی پلیت میں آیا آدھا مولوی پدڑا نہ شرجاب پلیت دا کتوں دے پا سنو جے کتا پلیت تو من شیر کتوں دا پا کے ہوے پا زمانے کا ہو آتے نے شیرے پنجاب میں آیا جے گتا پلیز امر شیر دا پا کے مولوی نو مسیحے ورن دے دکھتے نے اصل جو اپنے مولوی نو شیر نجاب آخنے ہاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا مولوی شیر نہیں مطلب یہ ہے کہ جویں شیر بہادر دلیر ہوتا ہے سڈا مولوی بھی بہادر دلیر میں کیا سونا کتے دے اندر بھی ایک بس ہوتا ہے وہ جان پھونکے کے ستا گولہ بھی ٹپا چڑتا جی جو ہے سجنا درد بولو سبحان اللہ اور خیر جلدی جلدی نال میں آخرانے پاسے گالو لائے جاؤں ادر ویخنہ سجنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دے زمانے دے اندر دو ترخت ہوں دے تھا آپ دے زمانے دے اندر ایک شاعر انہیں شیر آکھیا لوگاں نے بڑی دعا دی تھی بڑی بلے بلے آتھی بڑی باوا کی تھی انہیں شیر کے آکھیا حاضر ہیں ترخت حاضر ہیں ترخت بد شاہے بالا کے سامنے مجلو کھڑے ہیں میں نیلا کے سامنے میں سمجھانا اداری سبحان اللہ بولو سچ کے جاؤں لا لا خیمے تسبیر تسبیر دے, دے اے اے کے آخر ہے نبی کا روزہ اج لگتا ہے خیمہ لا دے مجر ہاتھ مان کے کھڑے ہوں جدو میرے امام ایجے سنو رو پتا لگیا ہے میرا امام حیرت والا ادب والا پیار والا عشق والا جلال چلا گیا آپ نے فرمایا یہ کس شاعر نے گل ہے او ذرا میرے کول لے کے آو آپ دے کول پیش کیتا گیا ہے تھر تھر کمبی جا رہا ہے آپ نے فرمایا خیر کیوں پیا کمنا ہے ادال پالا تسا یا دراز فرمایا آپ نے فرمایا ہاں تو تیر آخیا ہے حضور آخر ہے فرمایا کی آخیا ہی آئے میں حاضر ہے درخت یوں کے سامنے مجنو کھڑے آئے لا کے سامنے فرمایا تیرے نبی کے روزے نو لا دا خیما کیا کروڑا لائلا رل جان میرے نبی پیروں دے لان لگے سرے کا مقابلہ نہیں کر سک ری ضرورت کی ہو گئی ہے جڑا مال بھی آئے تارے آخی آئے خیما لا لا دے ہاتھ بان کے آج بالا پھر تیان کر دے آپ نے فرمایا شیر انج ہونا چاہیے ہاضر ہے درخت یو گاہے بالا کے سامنے سی کھڑے ہیں ارشی اللہ کے سامنے تو توجہ ہے نا سجنا درد لالو بولونا سبحان اللہ میرے اہل سننت رضی اللہ میری مامی آپ نے فرمایا, نے فرمایا اے نا آخ خود کھڑے ہے لگتا ہے جہاں رب عرش سامنے کھلو والا وہ چبرائیل اسرائیل تو نا توجہ تبجو ای گل میں چھتی نال ختم کرنے والے پاس لیا اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی آپ سرکار دے اتے ہون ہوا یہ اتراد اتراج ان کا جواب پیش کرنا وا تب سمل, سمل, سمل کے سمل کے سمل کے توجہ تبجو نیری گل سمجھا جے آخیا جانا ہے آلہ حضرت نے کافر کافر دے فتوے لائے نے آلہ حضرت نے فلانے نو کافر آخیا فلانے مولوی نے ایتابا لکھا نے آپ نے ان کا آپ نے کیا سونے ادھر ویخ ادر ویخ ادر ویخ پیٹ و رسولی ہووے پیٹ چ رسولی ہوسا لے کے تر جاؤ ڈاکٹر کول رسولی ہو جس آخو سال میں اپنے کوئی بیٹھا ہے اپنے کول کینچیاں نہیں بےٹھا ہے تسما نو ٹھیک کرنا ہے تے علاج کرنا ہے پر جسم پال کیوں لگیا ہے چری ڈاکٹر نے جواب دینا او جھلے ہو تانو میرے کو نظر آئی پر مریض پی رسولی نظر نہیں آخرا وا وہ تلا حضرت دے کفر فتوی نظر آدھے نے اگلا ڈاکٹر پیڈا ظالم کالم تریز کا ڈڈ لگیا لگا آخنا چلیا جی اندھی سر نو پیڑ میں گولی دے کے گزارا کر لینا سی یہ ہے رسولی جی ڈیڈ چ رسولی ہونچیاں ٹھنڈ پارنا ہے اگر دل اندر وہ نبی دی گستاخی کفر دے فتو نال پہتا ہے ادھر لے <سؤال> جاؤ ڈاکٹر ہوا م... پہ لوا یقینی بورا سا رولا پانا کی ماکٹر تیرا دماغ خراب ہو گیا تیرے کوج کراستے لیا سا یا ڈیڑھ پڑوس لیا ڈیڈ کافر کافر پاڑ دے ڈاکٹر ڈیڈ پاڑ دے ڈاکٹر لے کے چلو پہلے جو بھی آیا سلامت پیاسی تو پیٹ ہی پار ہے باہر پتہ نہیں پورے خاندان دی جسم توجہ، توجہ، توجہ، توجہ. جی صحیح سلامت پیا لگتا سی نا اے ہلاکت پایس ہو سکتا سی میں حکیب مینو پتا کہ کتنے گولی دنی ہے کتنے آپریشن کرنا وہ جیویں مریض دے علاج دے واسطے سا گول نہیں پوچھا جاتا طبیب فیصلہ کر دے اسی طریقے نال وقت دا حکیم مچھلے محلے ان انہاں دماغ فیصلہ کر دے کہ اتنے دلیل نال توڑنا ہے یا کفر دا فتوا لانا ہے جے گل مسلے دی ہوئے دلیل نال جواب ہوئے گا جے گل نبی دی گستاخی دی ہوئے کفر دی توجونا سجنا دردر ہونا سلجو چھوٹی بات سن لا آدمی ہونا میں ہے کرنا چاہنا سے پتہ ہونا ہی چاہیے اگر نہیں تو میں بڑا افسوس کرا یہ تخویت المان آفل اے تقریباً سو لو یہ ہے جی چھیالی چھیالی سفل امر پتا ہی کیا لکھنا ہے ہائے ہائے ہائے ظالم ہاں ات ہی سفل ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زمین ہے اللہ دیکھ گئے چمار تو چوریا ہو سب آپس میں بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو بڑا بھائی سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعزیم کرنی چاہیے یعنی نبی والی بڑے برا نے ایسا چھوٹے برا یہ لکھ دے مولوی ایک سو بتی سفا لمبر یاد ہے حضور پاک بھی مار کے گائنے جس وقت مرد ایڈا سخت ہوے اس وقت گولیاں نہیں اس وقت کپڑے اپریشن کرنے پائے گا ہاں کتاب میرے کو خود ہی پڑھ سکتے ہو ستاٹ سفایا پی ایسے کتاب دے بارے آدھے رولا پایا نے فتنے پائے نے لڑائی فلان کر خود کیا جو کئی گلنہ انجلی بھی شرک, خفی سی، شرک خفی سی ان میں شرک جلی بیار دیتا ہے تو میںلی کوئی مسئلہ نہیں لڑ بھڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے دسو لڑائی تے فساد ایس کتاب والے نے پایا یا امام سنت نے پایا ویکو سو گئیے ہاں یاد رکھ لو میں پیچھے اگر میرا امام آپ سرکار کفر دا فتوا نہ لگا دے نا گستاخیاں دا دور دورہ پانی جان دور دورہ چل جانا بھی دور دورہ ہر پاسے گستاخیاں گستاخیاں آئی سن اے کتاب عام نہیں لبیاں میرے رزادی نیزے دی مار ہے ہائے ہائے, ہائے توجہ کتاب اگلے نے لکا لیا نے گستاخیاں بے ادبی آیا کیوں لکائیاں نے میرا آلہ حضرت کلب کا خنجر چلا کے ہے نبی نبیت کا ایج دفاع کرا گا کوئی منہ کھولن جوگا نہیں گا آخ شرک پھلا د فلا دے مولوی جاگ مشرک مشرق آخر دفاع بھی نہ کریے تڈے مولوی جاگ مشرک مشرق آخ افا بھی نہ کریے ہے ہے چلو خیر یہ تو بڑیاں لمیاں چوڑیاں سن اخر دے میں اپنی امام دی غیرت دی گل سنانا تے گل مکانا ذرا ذوکھنال بولو سبحان اللہ اے فتاورذ بھی شریف ہے جلد نمبر ہے 23 اور صفحہ نمبر ہے 690 جلد نمبر ہے 33 صفحہ نمبر ہے 690 سنیوں سنیو میں ہر اپنے اگر اگر کہ ہوئے علماء مفتی ابد اللہ نظر نہیں آنے گی ہر پاس نظر گئے۔ سونے تر امام گھر تھی جر اچھی بات بولو سبحان اللہ میں مولویوں بھی آخا گا مولویو وہ حضرت علی رحم آپ کا دفاع کرنا چاہتے ہو دفاع جہاں کما تلا حدرت روک روکنا پائے گا کسم خدا دی جی غیر گلا کر دے اج جگ جی گلا کر جے جی غیر اتراج کردے جگہ سنیا نو زلیل کر دسم دی جی دی خدا دیرت راہ چھڑے جس آدھے آلہ حضرت میدان سونے وہ جڑا اپنی ماما نو سچا من نہ دی شان سن کے بھی تھرد ہے گل سن کے بھی تھردا ہے ادھر ویخنا توجہ یہ مسئلہ ہی لکھا کھڑا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین مبین اور شرح متین کے یہاں ایک مدرسہ مسلمان لڑکیوں کے لیے کھولا گیا ہے جس میں اس مدرسہ کی واللم مروجہ تعلیم جو فی زمانہ اسکولوں میں لڑکوں کو دی جاتی ہے دی ہی تعلیم لڑکیوں کو دی جاتی ہے یعنی لکھانا و پڑھانا و حساب و نظمیں یاد کرائی اور سکھائی جاتی ہیں یہ فیل یہ فیل فی زمانہ لڑکیوں کے لیے روا اور جائز ہے یا ممنوع اور ناجائز ہے اگے سنو علاوہ اس کے لڑکیاں بارہ چودہ سال کی بے پردہ آیا کرتی ہیں سن سن سنیا سن بے پردہ آیا کرتی ہیں خیر مندہ سن ذرا قابو ہو ہاں آپ نے فرمایا آپ نے کوئی پوچھا گیا لڑکیاں بارہ چودہ سال کی بے پردہ آیا کرتی ہیں اور اس مدرسہ کے خادم نوجوان لڑکے ہیں ان کے سامنے اور وقت امتحان غیر مردوں کے آگے الہان سے الہان سے میں پرتی ہیں کیا یہ فیل شرعن حرام ہے یا نہیں اور لڑکی مشتہاد ہونے کے لیے شرعن کتنی عمر ہونی چاہیے اور ایسے مدرسے کی تعید کرنے والوں اور ان کے والدین کے لیے جو اپنی لڑکیاں ایسے مدرسہ میں بھیجتے بھیجا کرتے ہیں اور تعلیم مرمزہ دلاتے ہیں شرعن کیا حکم ہے اعلی حضرت کا جواب سن اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الح سے نظم پڑھنا حرام ہے فرمایا لڑکی ہو گا غیر پڑھ دی ہوئے چنگیاں نظمائی کیا ہونا ہون اے حرام ہے تو لڑکیاں واسطے وہ کالج اندر ناچ ناچ کے اندر نچ نچ کے گیر والوں کھانا یہ تھو جائز آئے گا سونا یہ کتھو جائز ہوئے گا اگے آپ نے فرمایا اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام ہے وہ سونے ایتو پتا چلیا کس تعلیم کے اندر پڑھایا جائے ارداد شانا و شانا رکھی ہو اس دا اسلام امام اہل سنت نہیں ہوئے گا امام اہل سنت تعلیم دا تعلق ہوئے گا جس کے اندر حیا بی بی فاطمہ راہ والا سکھایا جائے گا اما والا سکھایا جائے گا سنو اور لڑکیوں کو لکھانا سکھانا مکرو یوں ہی آش کانا نظمیں پڑھانا ممنوع اور ایسے مدرسہ کو مدد دینی شیطان کو اس کے مقاصد میں مدد دینی ہے اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیاب بے غیرت ہیں ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے اللہ فرمایا آپ نے دفاع مذہب خیرت والا مذہب پاکی والا ہے اسلام دے دفاع نالے پاکی کا ہونا ضروری ہے اسلام دے دفاع خیرت کا ہونا ضروری ہے اسلام دے دفاع آجاد ہونا ضروری میں تل کرا میں دار لو دیو بند دے دی اندر جشنے سد سالا ہویا سی او اوتے اندرا گاندھی آئی سی انہیں جنابے والا ساری پائی ہوئی سی ادھا پیٹ ننگا سی ادھا پیٹ ننگا, ننگا سی پر ایک کتاب اوناں نے لوکا لئی چھپا لئی مخاندے نہیں سن پر جے دو اوناں نوں پتہ لگیا کہ سنی آویں اون غیرت واط دھو دتا اے انہاں دیاں رننا وی اون جنابے والا بلاداں دے اندر گاندیاں ناتا پھڑدیاں نے تے دی جگ سندا تے گلیاں بازاراں دے اے کر دیتی ہے پیون سانو کسے کسے کی, کی پوچھ لینا ہے کسے سانو کی آکھنا ہے او oh, سنیاں ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے انا اگر اہل سنت و جماعت دفاع کرنا چاہنا میں گل کراں گا اے میلاد ہارے میلاد انا ضروری میلاد کرنا سا سمجھ لے ਸਾਡੀ ایمان ਦਾ ਦਿਖਾ دے ਸਾਡੀ محبت ਦਾ ਦਿਖਾ دے پر میں اے گل گا او پہاڑیاں تے بن جان بازار دے سجدان پر نبی دی سنت دے نال سجے. رولا ضرور پور افسوس ہے وہ گلیاں صاف ہو جان چنڈیاں لگ جان وہ جنابے والا چھڈیاں لگ جان وہ جنابے والا گلیاں سجا دے کمکمے لا دیتے جان مرچا لا دی گاندھی پیا وہ نبی کی سنت نال پیار نہ ہو نبی طریقے پیار نہ ہو نبی سیرت دے نال پیار نہ ہو ساری دھی کول دردار سید آزہ باغ والا نہ ہوئے لادا کا کیا فائدہ ہوئے گا اگر ملاد کرنا ہے دا دا سونے کرا گا بازارتی دے اندر نظر نہیں کیڑی بے حیائی ہے جیڑی اندر نظر نہیں آتی فلم بے حیا اور بازار ڈرامے دے اندر نگیاں تصویر بلارا دن وہ سونیاں وہ میرا نبی بازارا نوج سجان نہیں آیا میرا نبی بازارہ نو اپنی نال سجان آیا ہے اور سنی تیر کرنا وا بارہ پہاڑیاں باد اکاس بدارے اوقات بیبیاں نکلدی بیبیاں او جی اوقاد اوقاد نکل سن بے حیا بن کے بے پردہ ہو کے ادھر ویخنا اپنا جسم نمائش میرا نو کرا دیا سن میرا مدینے کا دا تاج آیا اپنے بازار وہ میلے ٹھیلے بند کر دیتے وہ سنیا وہ جد سیبیاں اگلے غیر جدو نے پہاڑیاں یاد تھی کیا نبی سنت نبی دی یاد تعداد نہیں آتی کیا خیرت نبی دی یاد تعداد نہیں آتی کیا قرآن دینا تعلیم کی یاد تعداد نہیں آتی اج پڑھائیاں کافر ہویم کا نبی دینا بے بدا اور سجائے جان پر دل نبی شریعت غیر اپنے بد پکے ہو جان گے میں اپنی اکا دن ویکیا دربار بابے بلے ہے او تھے اکت ہے او بے شاہ اتبی نہیں پھر سنی نو آخد ڈانس پیا کے پیا کی ہے پتا تو میں پر ہیا بیارا والا, گیا و ملاد, ضرور والا ملاد ضرور کر اور بیبیاں بازارہ نہ درواز دیل و نبی بھی رادی ہو جائے گا اللہ بھی رادی ہو جائے گا قد سنی مسلک زلیل نہیں ہوئے گا ایک گلنہ جی اللہ حضرتیاں کرنا ہے جی گلنہ ولیاں دیاں کرنا ہے کردار ولیاں والا اپنا حال ہے قسم خدا دی زمین میں قواہی دے لے گی آسمان میں قواہی دے گا گلیاں پدار قواہی دے گے وہ سچا مذہب ہے دے سنیاں دائی ہے نارائے نارائے نارائے تحقیر، نارائے تحقیر، اس کا محبت اس کا محبت چلو سونے ہوں. مختصر جی آپ کا تھوڑا بہت تعارف پیش کیتا ہے میری گال جینچ رکھو تہن پتہ نہیں ہے اوڑا ماں کے سامنے بیٹھ کے بیان کرنا کتنا مشکل کام ہے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ میرے ذخیرہ آخرت بنا ہدایت کا سامان بنا یار زندہ سب آخر پیر بابو شیر ہے پیر باو اے سین شرک ڈٹ کے کرا گیر بہو گے جدھر پیر بہو جا جائے گا اصا بھی در چلے جا گے یاد رکھ لو خیرا کو شہید ہو پر نہیں ہوئے گا کوتا ورگا نہیں ہوئے گا یاد رکھنا تیرا مول بھی لفظہ نال سمجھدے وہ سڈا بابا وہ سڈے پیر سادے ولی خود بلی خدل کو سمجھ والے اور جنہاں لفظہ نال یار نو سمجھیا ہوئے اور رولے میں چھی رہ جاننے نے پر جنہاں پیر مہر علی بانگو پردے چک کے یار نو تکیا ہوئے وہ آخدین مولویاں چپ کر مہر علی یہ تھے جانے یابا اللہ ردی سارا پیر بہو بولیا سنامہ جرہو سی باتنے بولو سبحان اللہ वजुन अल बोलो ना सुभान کے او میرا پیڑا یڑ گئی اور پڑا دھے مچھل دردے ڈر بے سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر لو پیر جنا دے اور سونا پیرا بہو پنے لگتے تر کے دل مند ہے میں جی گفتگو کی آلہ حضرت روح بھی خوش ہوئی ہوگی زور شیخ الحدیث مفتی عبداللہ صاحب کی روح بھی خوش ہوئی ہو